ہمارے وطن برما میں ہمارے آبا و اجداد ذکر کرتے ہیں اور تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہاں تقریباً چار سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں دعوت کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے عباسی خلافت کے زمانے میں آئے ہوئے مجاہدین اور غازیوں کے اخلاق معاملات اور سلوک کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے پڑوسیوں کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے کمزور لوگوں کی جو حفاظت اور تحفظ کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ملیشیا انڈونیشیا اور دوسرے جو جزائر ہیں ہمارے علاقوں کی طرف جنوب ایشیا جنوب مشرقی ایشیا وہاں جنگیں نہیں ہوئی ہیں میرے بھائیوں وہاں لوگ دعوت کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر چلنا ہے قرآن کریم کی دعوت قرآن کریم کی تعلیمات قرآن کریم کی آیات قرآن کریم کی ہدایات لوگوں کو سنائے مانے ماشاءاللہ اللہ الصلاة فإخوانكم فی انتاب وقام صلا و آت وزک فی اور نہیں مانتے تو جہاد تو کہیں گیا نہیں یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ایک غیر محسوس طریقے سے جہاد کو بد اخلاقی کہنا چاہتے ہیں ان کی بہت بڑی ضرورت ہے مشہور سوال ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے میرے بھائیو اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سوال کو لغو منسوخ اور کینسل کرنے کی ضرورت ہے یہ غلط سوال ہے یہ غلط سوال ہے یہ کافروں اور یہودیوں کا اور سازشی ذہنوں کا بنایا ہوا سوال ہے اس سوال کے اندر در پردا ایک بہت بڑی گالی پوشیدہ ہے اس لیے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا یا اخلاق کے ذریعے پھیلا جب آپ کہتے ہیں تو درمیان میں یا کا لفظ موجود ہے یعنی یہ دودھ ہے یا پانی ہے اور یا کا لفظ جب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا ایک ہی وقت میں ہونا ممکن نہیں ہے یا دودھ ہے یا پانی ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بہت بڑی خباست اور بہت بڑی نجاست چھپی ہوئی ہے میرا مقصد وہ لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں دراصل یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تلوار جو ہے یہ بد اخلاقی ہے اور ہمارا قرآن ہماری یہ مبارک کتاب جو کہ پانچ سو سے بھی زائد جہادی آیات احکام و مسائل دلائل و فضائل پر مشتمل ہے گویا کے ناود باللہ ثم ناؤد باللہ بد اخلاقی کی کتاب ہے اور گویا کے ہمارے سرو کے تاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ فداح ابھی وہ امی و روحی ہمارے ماں باپ ہماری جانیں ان پر قربان ہو گویا کہ وہ بھی بد اخلاق تھے ناؤز باللہ یہ غلط سوال ہیں یہ غلط سوال ہے اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے اس لیے ہم بار بار مقرر اس بات کو کر رہے ہیں کہ دین کی نشر وشاط یا دعوت کے ذریعے ہوگی یا جہاد کے ذریعے ہوگی اور یہ دونوں اخلاق ہیں بھئی اگر کوئی آپ کی بات سیدھے طریقے سے مان لیتا ہے تو ٹھیک نہیں مانتا تو آپ تلوار نکالیں گے مثال کے طور پر ایک شخص اللہ ایسا دن نہ دکھائے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اب گھر والا جو ہے اسے یہ کہتا ہے کہ یہاں میرے بال بچے ہیں میری عزت و ناموس ہے میری بہنیں اور میری ماں اور میری بیوی ہے اللہ کے واسطے تم یہاں سے چلے جاؤ چلا گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں جاتا تو اب آپ کیا کریں گے تو آپ تلوار اٹھائیں گے پستول نکالیں گے کلاشنگ کوف نکالیں گے اور اس پر فائر کریں گے اب کون سا نادان ہوگا جو اس شخص کو بد اخلاق کہے گا نہیں یہ عین اخلاق ہے اسی اخلاق کی تعلیم ہمیں اللہ جلجلالح نے اور ان کے پیغمبروں نے دی ہے جبکہ آج کل جو یہودیت نصرانیت مجوسیت اور دوسرے دینوں کے ملغوبے سے تیار کردہ جو افکار ہیں ان سے مرعوب جو لوگ ہیں وہ تلوار اٹھانے کو بد اخلاقی کہتے ہیں ان کی عقلوں پر میرے بھائیوں پردہ پڑا ہوا ہے ختم اللہ قروب وعلی وعلی غشاوہ یہ بہت بری حالت میں ہے اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اس طرح کا نہ ہی سوال کریں اور نہ ہی اس طرح کے سوالوں کا جواب دیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے اسلام سراسر اخلاق سے پھیلا ہے میرے وایو اور اخلاق کے تقاضے بعض دفع باتوں سے پورے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ تلوار کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ اخلاق کے تقاضے بعض دفعہ باتوں سے پورے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ تلوار سے پورے کیے جاتے ہیں جیسے کہ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے آرز کی کہ وہ آپ کے گھر پر حملہ کرنے والا شخص اگر نکل جاتا ہے تو فبیحا بہت اچھی بات ہے اگر نہیں نکلتا تو اس کی کھوپڑی پر آپ نے وار کرنا ہے اور یہی آئین اخلاق اور یہی ہمارے دین کا ہماری غیرت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا دین سراسر اخلاق ہے ہمارا دین سراسر نور اور ہدایت ہے ہمارے دین میں کہیں بھی جھول یا نقص یا خامی نہیں ہے یہ خوبی اور خامی کا مسئلہ ہم میں ہے مسلمانوں میں ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں لیکن اسلام یا اللہ کا قانون ہے ان ندین عند اللہ الاسلام یا اللہ کا کلمہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا قانون ہے اس میں خامی اور اس میں نقص اور اس میں کسی بھی قسم کے ضعف کا کمزوری کا کوئی احتمال نہیں ہے ہمیں اپنے ایمان کی ہر وقت تجدید کرنی چاہیے اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے خیالات میں ہمارے دماغ میں اس طرح کے سوالات موجود ہوں اسلام اللہ کا دین ہے اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا اسلامی طریقوں کے سوا کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا اسے اللہ تعالی ہر گز قبول نہیں کریں گے وہ يَبْتَغِ تک الْإِسْلَامِ دِينًا دین يُقْبَلَ مِنْهُ ہو اور جو کوئی بھی چاہے کوئی بھی ہو چاہے پچیس لاکھ علماء یا پچاس لاکھ علماء اس کے فالوور اور اس کے متبعین ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فلن اقبال مین ہو اس سے یہ سیاست اور یہ ہوشیاری قبول نہیں کی جائے گی وہ ہوا فی الآخرت مین اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں بات طویل ہوتی جا رہی ہے مقصد دراصل ان دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا تھا ایک نقطہ امرۃ القضاء سے متعلق ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے کس طرح کافروں کے ساتھ معاملات تے فرمائے اور دوسرا نقطہ بات سے بات کی صورت میں الحمد بیان ہو گیا کہ اس زمانے میں بلکہ یہ بہت پرانا سوال ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے اس کی طرف بھی الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اشارہ ہو گیا اللہ تعالی ہمیں کفار کی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سیاست کی بساط پر دعوت و جہاد کے ذریعے کس طرح کامیابیاں حاصل کی اور کیسے جناب تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ سکھایا انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملیں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى الہ وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب الیک